اور بلسانت تبیر مالی بلسانی فالرزیم من حمده ونبه ونفسی اطلاق مراتانی فانساکم بمعروف او تسریح با افتان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُطِيمَا قُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ قُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعْدَّ قُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الطلاق مراتانی یہ طلاق طلاق دو مرتبہ ہے ف انصافم بھی معروف پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے او تشریح بھی احسان یا نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے والم اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے انتخو ن تئی تمہ شعی آ کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو اللہ اللہ یوسیما فرد اللہ مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے ان تم اللہ یوسیما فردود ہی تو اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے فلاں جو نا علیہ ماں فی مقصد تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے دے دل کا دود اللہ ہی یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تحٹا تو تم ان سے تجاوز نہ کرو ان سے آگے نہ بڑھوت اللہ اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یہی لوگ ظالم ہیں پچھلی آیات میں اللہ سب خانہ نے ذکر کیا ہے قرو عورتیں اپنے آپ کو تین خیز تک روکے رکھیں اور فرمایا ہے اصلاح کہ ان کے خامد اس دوران ان سے رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں تو وہ طلاق جس کے بعد خامدوں کو رجوع کرنے کا حق اور اختیار ہے اس طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طلاق و یہ طلاق یعنی طلاق رجعی اس کے بعد عزت کے دوران حامد اپنی بیوی بی سے رجوع کر سکتا ہے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے یہ طلاق دو مرتبہ ہے ف انصاف ہوں بھی معروف او تشریف اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے یا اچھے طریقے سے روک لینا ہے ام المؤمنین سیدہ آئسا دیپا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آغاز میں ابتدائے ہجرت میں جاہلی دستور اور قانون کے مطابق مرد اپنی بیوی کو جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دیتا طلاق دے دیتا رجوع کر لیتا طلاق دے دیتا, دیتا رجوع کر لیتا یہ طلاق دینے اور رجوع کرنے کا سلسلہ جاری اور خاری رہتا جب جی چاہتا طلاق دے دیتا اور جب جی چاہتا جو تو ایک تو اللہ پر شانہ ہوا تھا اعلیٰ نے رجوع کا وقت مقرر کیا سلا ستا قرو ان کہ جس کو حیض آتا ہے حیض والیاں ان کی مدت تین حیض ہے اور صورت الطلاق میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یس من المحید حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اور وہ جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ان کی عدت تین ماہ ہے اور حمل والیوں کی عزت وضمل ہے عزت بھی مقرر کر دی کہ اس کے دوران رجوع کر سکتے ہو اس کے بعد نہیں اور پھر ساتھ طلاق کی لمٹ بھی مقرر کر دی حد مقرر کر دی کہ طلاق جس کے بعد مرد کو رجوع کا اختیار ہے وہ دو مرتبہ ہے تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو اس کے بعد نہ رجوع کا اختیار ہے نہ تجدید نکاح کا اختیار ہے وہ اس پر مکمل طور پہ حرام ہو جائے گی اس کی تفصیل اور وضاحت اگلی آیات میں آ رہی ہے معروف احسان یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد حامد اگر گھر بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عزت کے اندر رجوع کر لے یہ ہے انصاف بھی معروف یعنی اچھے طریقے سے روک لینا عزت کے دوران رجوع کرنا یہ اچھے طریقے سے روک لینا ہے او تصری ہوں تصریف احسان کیا ہے کہ عدت پوری ہونے دے عدت مکمل ہو جائے گزر جائے تو عورت آزاد ہو جائے ایک تلاق اس نے دی عدت گزر گئی عورت آزاد ہے وہ آگے جس سے چاہے نکاح کرے اور اگر میاں بیوی دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں لیکن رجوع کا اختیار عدت کے بعد ختم ہو جائے گا پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جو کچھ بھی واپس لو یعنی مرد نے حق مہر عورت کو جو دیا ہے اب حق مہر واپس لینے کی غرض سے عورت کو تنگ نہ کرے اس کو ستائے نہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ کریں ہاں اگر عورت خود کھلا لینا چاہتی ہے مرد کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تو پھر اللہ یو سیمہ حدود اللہ اگر وہ ڈرے کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے پر انصف تم اللہ حدود اللہ اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے ما کی مقتد بھی تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ فدیا دے اور اپنی جان چھڑوا لے خامد سے جدائی اختیار کر لے یہ خود کی صورت ہے کہ عورت خامد کے پاس رہنا نہیں چاہتی اور کامد اس کو طلاق نہیں دیتا اب عورت اس نے جو گرد سے حق مہر لیا ہے وہ حق مہر گرد کو واپس کر دے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی جس پر دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں وہ لے کے فدیہ مرد عورت سے اس کو چھوڑ دے یہ ہے خلا اگر اس پر وہ آپس میں راضی نہ ہوں تو حاکم اور قاضی عدالت وہ یہ کام کرے گی کہ عورت کو آزاد کرے گی اس کے نکاح سے اور اس کے لیے کوئی سری وہ متعین کر دے کہ اتنا عورت دے اور اس کے بعد سامد اس کو طلاق دے دے چھوڑ دے اور اگر وہ پھر بھی راضی نہ ہو تو پھر عدالت خود نکاح فسخ کر دے اولا مرد کو اختیار حاصل ہے طلاق دینے کا وہ طلاق دے نہ دے اس کی وردی دوسرا عورت اگر مرد کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اسے سے کھلا دے کھلا لینے کی صورت یہ ہے کہ مرد کو کچھ فدیہ دے کے اس سے جو حق بہر لیا ہے یا جو کچھ اسے اس نے حاصل کیا ہے وہ یا جس پر بھی ان دونوں کی آپس میں رضا مندی ہو جاتی ہے مرد وصول کر لے لے لے فدیا عورت کو چھوڑ دے نہیں تو پھر عدالت یہ کام کرے گی اور مرد کے لیے مقرر کر دے کہ یہ لے اور اس کو چھوڑ دے اور اگر ورد پھر بھی راضی نہ ہو اور عورت نکاح میں نہ رہنا چاہے تو عدالت نکاح کو فصق کر دے گی ختم کر دے گی یہ فخ نکاح ہوگا اللہی کا اللہ کی حدیں ہیں پلا چاچا دوہا بس ان سے تجاوز نہ کرو حدود اللہی اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے فلاقال تو یہی لوگ پھر ظالم ہیں ظلم کرنے والے اپنی جانوں کا عدالت سے جو خلا لیا جاتا ہے یعنی عورت نکاح میں مرد کے رہنا نہیں چاہتی اور مرد اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا اب ایسی صورت میں عدالت درمیان میں آتی ہے اور عورت کا نکاح فسخ کرتی ہے اصل میں نکاح کا مقصد ہے نیسکو نہ سکون اور آرام حاصل کرنا میاں بیوی بی کو ایک دوسرے سے سکون نہ ہو تو اس نکاح کا کوئی فائدہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں اس طرح کے کچھ فیصلے کیے سیدنا عبد الرحمن بن یزید جاریہ اور مجمہ بن یزید بن جاریہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ خنسا رضی اللہ ان انکارا ابوہا وہی اثارا ان کے والد گرامی نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ ناپسند کرتی تھی راضی نہیں تھی نکاح پہ والد نے نکاح کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو رد کر دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح سنن نبی دابود میں ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان جاری بکرن اطف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کماری لڑکی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا انباہ جہاں وہی اکارے کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے لیکن مجھے یہ رشتہ پسند نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا سیاح رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا کہ اگر تیرے پسند کا نکاح نہیں تو رہنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں تو ٹھیک نہیں رہنا چاہتی تو تجھے اختیار ہے یعنی عورت کی مرضی اور پسند کا شریعت اسلامیہ نے خیال اور لحاظ رکھا ہے لیکن صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنا نبی داحود میں کہ ایمراسن سالت جہاں طلاقا فی غیر ما باسن کوئی بھی عورت اپنے خامن سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے کوئی شری ادھر بھی کوئی نہیں کوئی وجہ ہی نہیں پھر قم خواہ وہ اپنے خامت سے طلاق کا مطالبہ کرے ہار ایسا تو جنا اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہو جاتی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اس لیے ایک تو عورت کو اول ہر ممکن اپنے خامد کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے نکاح میں رہنا چاہیے لیکن اگر زندگی اجیرن ہو جائے اور گزارا نہ چل سکے تو پھر ساری زندگی کے رونے دھونے سے بہتر ہے کہ اس کے نکاح سے وہ آزاد ہو جائے اور طلاق کا مطالبہ کرے خامد اگر طلاق دیتا ہے تو ٹھیک نہیں دیتا تو پھر عدالت سے رجوع کر لیں امنی سیدہ ایسا صدیفہ سی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حبیبہ بنتے سہل سابق ابن کی نکاح نے ثابت بن بن شماف، انہوں نے اپنی بیوی حبیبہ بنت سہل کو مارا اور جسم کی کوئی ہڈی وغیرہ توڑ دی اتنی پٹائی لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کی نماز کے بعد آئی اور شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور کہا خوش بازا مالی ہاں اس کے مال میں سے کچھ لے لے اور اس کو چھوڑ دے جس مال کی مالک یہ عورت ہے اس میں سے کچھ لے لے اور اس کو چھوڑ دے وہ نہیں رہنا چاہتی تیرے ساتھ خدا کا مطالبہ کر رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور بلا کے اس کو یہ حکم دیا کہ خود بازا و فارغ اس کے مال کا کچھ حصہ لے لے اور اس کو چھوڑ دے پوچھتا ہے ابا یسل کا کیا ایسا کرنا درست ہے کہ میں اس کا کچھ مال لے لوں اور اس کو چھوڑ دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم ہاں ایسا کرنا درست ہے تو پھر ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ابن قیس ابن شماف کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حق بہر میں ایک باغ دیا ہے حق بہر میں ایک باغ میں نے اس کو دیا ہے دو باغ دو باغ دیے ہیں اور وہ اسی کے پاس ہیں ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا خود ہوا و وہ دونوں واپس لے لے اور اس کو چھوڑ دے تو ثابت بن قیص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا یہ سنن نبی داود کی روایت ہے تو یہ معنی ہے فلاح جنا ہی ما کی مقصد بھی کچھ دیکھے مال عورت اپنی جان چھڑوا لے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے ایسا کر دیا تو عدالت کے حکم پر مرد حق پہر واپس لے لے یا کوئی مال جس پر وہ راضی ہوتا ہے لے لے اور اس کو چھوڑ دے یہ ہے کھلا کھلا بھی سست نکاح ہی ہوتا ہے طلاق نہیں ہوتی طلاق کے حکام الگ ہیں کھلا کے حکام الگ ہیں طلاق کی عجت تین حید یا تین ماہ یا وضع عمل ہے اگر عورت مدخولہ ہو عورت کے ساتھ مباثر جمع مرد نے کیا ہو اور اگر نہیں کیا تو اللہ فلا فرماتے ہیں سمال اپن علیہ نمن عزت ڈونا پھر کوئی عزت نہیں کسی بھی قسم کی یعنی رخصتی سے پہلے اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دیتے ہی اگلے ہی لمحے عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے سمال اپن علیہ نمن عزت ڈونا پھر تمہارے خاطر ان کے ذمے کوئی کسی قسم کی عزت نہیں ہے اور جو مخت ہے کھلا لینے والی اس کی عزت ایک حید ہے جامع سرمری کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلا لینے والی عورت کی عزت ایک حید ہے اسی طرح ایک کھلا لینے والی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن یہ کہ ایک ہے وہ عزت گزارے تو یہ معاملہ ہے دو طلاقوں کے بعد پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد مرد رجوع کر سکتا ہے اس کو رجوع کا اختیار حاصل ہے اس دوران وہ چاہے تو رجوع کر لیں عورت رکاوٹ نہیں بن سکتی احقیلنا جیسے اختیار طلاق دینے کا مرد کے پاس ہے عورت انکار بھی کرے میں طلاق نہیں دیتی پھر بھی طلاق ہو جائے گی ایسے ہی رجوع کرنے کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے مرد کہہ دے میں نے رجوع کیا رجوع ہو جائے گا عورت چاہے راضی ہو چاہے نہ ہو عورت کے نیکے والے مانے چاہے نہ مانے نکاح پھر سے قائم ہو گیا جڑ گیا یہ رجعی تلاق پہلی تلاق اور دوسری تلاک کے بعد ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ فلا من اگر وہ اس کو طلاق دے دے تیسری الطلاق و مراتان پہلے کہا تھا یہ طلاق وہ جس کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا اختیار آتا ہے وہ ہے دو مرتبہ جب تیسری مرتبہ سائی انصل کا اگر پھر وہ اس کو طلاق دے دے تیسری بات پھر وہ عورت اس آدمی کے لیے حلال نہیں رہتی طلاق دینے کے بعد نہ عزت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے نہ عزت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اب یہ عورت اپنے سابقہ کامت سے نکاح نہیں کر سکتی تین تلاقے اس نے وقفے وقفے کے ساتھ دے دی اب وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور اپنی زندگی گزارے زندگی بسر کرے تو انت ہاں پھر وہ جو نیا کامت ہے وہ زندگی کی کسی موڑ پہ اگر طلاق دے دے تو پھر فلا جنا عل ہی ماں یہ عورت اپنے پہلے خامند کے پاس اگر جانا چاہے دوسرے خامند نے بھی طلاق دے دی تو پہلے خامند کے پاس اگر جانا چاہے فلا جنا ال تو ان پر کوئی گناہ نہیں سراجہ آ کہ وہ دونوں بہم رجوع کر لیں نکاح کر لیں اناسیما اردود اللہ اگر وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے وقت اردو اللہ ہی یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ قومی جن کو وہ بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے یعنی دوسری طلاق کے بعد جب آدمی تیسری طلاق دے لے تو تیسری طلاق دیتے ہی بیوی بی وہ مرد پر مکمل طور پہ حرام ہو گئی اب وہ دوسرے کامت سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ وہ ہم مستری بھی کریں بیمہ بھی کرے پھر وہ زندگی میں کبھی کسی وجہ سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے دوسرا کامز پھر وہ پہلے کامت کے لیے حلال ہوگی وغیرہ نہیں یہ بات یاد رہے کہ کچھ لوگ اس نیت سے نکاح کرتے ہیں کہ طلاق دینی ہے طلاق دینے کی نیت سے نکاح تاکہ یہ اپنے سابقہ آمد کے لیے حلال ہو جائے اس کو کہتے ہیں حلالہ تو یہ کام حرام ہے ممنوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے پر میں اللہ اللہ عل اللہ اللہ علوم اللہ تعالیٰ حلال کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے ان پر لعنت فرمائے لعنت کرے لعنت کا معنی رحمت سے محرومی اور دوری کہ یہ لوگ ان پر اللہ کی فٹکار ہو جو حلال کرتے کرواتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں دور ہو جائیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتیس المستعار قرار دیا ہے کرائے کا سانڈ کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے نکاح کرتا ہے کسی کی تلاش یافتہ عورت سے تاکہ وہ ایک دو راستے اس کے ساتھ بسر کر کے اور پھر اس کو طلاق دے دے اور عزت کے بعد وہ پھر پہلے کامن کے پاس چلی جائے یہ عمل حرام ہے اس کو نام لوگوں نے حلالا دیا ہوا ہے حلال ہے یہ حراما فرمایا لانت کرے اللہ تعالیٰ اور پھر ان جاہر لوگوں نے بڑی باطر قسم کی غریب قسم کی تعبیلات کی ہوئی ہیں اپنے آپ کو بڑے سمجھدار اور فکر سمجھتے ہیں کہتے ہیں راد بن رحما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ہلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کرے بات کتنی سیدھی اور واضح ہے دو ٹوک کہتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لعنت کا بولا ہے لیکن مراد اس سے رحمت ہے کہ ہلالہ کرنے کرانے والے پر اللہ رحمت کرے یعنی اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے حزیض کی ایسی بری تحریل ایسا گندا مانا جو کہ کوئی عقل مند انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور نام اس کا انہوں نے فکاہت رکھا ہوا ہے یہ فقاحت اور اجتہاد نہیں بلکہ مسائل گری شریعت سازی ہے تو بہرحال نکاح کرنا طلاق دینے کی نیت سے یہ ملعون کام ہے حرام کام ہے پھر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں اکٹھی دے دینا یہ منع ہے سنن نسائی میں حدیث ہے ایک آدمی نے تین تلاقے اپنی بیوی کو اکٹھی جیت تو آپ نے گرمایا آیور آگو بھی کتاب اللہ ہی بانا بہنا ادہوری کو کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں ایک آدمی اٹھا کہتا ہے افلاف طلو کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں جس نے تین چلاقے اکٹھی دے کر اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا ہے یعنی اس قدر شدید غیر و غد کا اظہار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے جو ایک ہی مجلس میں تین چلاقے اکٹھی دے دیتا ہے پھر اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دے تو ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے طلاق واقع ہو جائے گی لیکن صرف ایک زیادہ نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اطلاق مرا کانے طلاق جس کے بعد رجوع کا ہاتھ ہے وہ ہے دو مرتبہ اور مرا مر کان کا مانا ہوتا ہے ایک کام کر کے وقفے کے ساتھ پھر دوسرا کام کرنا اللہ کے کوئی کرینہ آ جائے تو پھر برداشت کا معنی بیات وقت بھی ہو جاتا ہے اگر میں اس کا حقیقی یہ یہی ایک دفعہ کام کر کے وقفے کے بعد پھر دوسری دفعہ کرنا وقفہ نہ ہو تو وہ ایک ہی ہے اللہ سبحانہ ہوا تو نے سورہ نور کی آیت نمبر پچاسی میں سمایا ہے <تصفيق> منکم کم سلا اے اہل ایمان تمہارے مملوقہ غلام اور نابالغ بچے وہ بھی جب تمہارے پاس آئیں تمہارے گھروں میں تین مرات تین مرتبہ وہ تم سے اجازت طلب کریں تین اوقات ایسے ہیں جن میں چھوٹے بچے اور غلام جو اکثر گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں وہ بھی آئیں تو اجازت لے کے آئیں وہ کیا ہیں منقم الصلاً فجری فجر کی نماز سے پہلے دوسرا وہ یا بینت ظہیر جب تم زہر کے وقت دوپہر کے وقت اپنے کپڑے رکھتے ہو یعنی قیلولہ کرنے کا وقت جو ہوتا ہے دوپہر کا آرام کرنے کا وقت فمن بعد سرات عشا اور عشاء کی نماز کے بعد سرات یہ تمہارے لیے تین پردے کے اوقات ہیں تو یہ فجر کی نماز سے پہلے زہر کے وقت عشاء کی نماز کے بعد تین اوقات ہیں وقفے وقفے سے تو معلوم ہوا کہ طلاق ایک مجلس میں اگر دی جائے گی جتنی مرتبہ بھی وہ مردہ سن ایک مرتبہ ہی قرار پائے گی چاہے وہ دس مرتبہ طلاق طلاق طلاق طلاق بول دے ہوگی ایک ہاں مجلس بدل جائے دوسری مجلس میں طلاق دے گا دوسری تو پھر دوسری واقعی ہوگی تیسری مجلس میں طلاق دے گا تو پھر تیسری طلاق واقع ہوگی مجلس کے بدلنے سے طلاق بدلے گی ایک ہے کہ بندے نے ایک طلاق دی دوسری مجلس میں جاتا کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یعنی ایک ہی طلاق کا جتنی مجلسوں میں بھی وہ اقرار کرے وہ ایک ہی ہے طلاق کا اقرار کرنے سے دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی دوسری مجلس میں دوسری طلاق دے گا تو پھر دوسری طلاق تلاق واقف نہ وہ ایک ہی رہے گی اور دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع کرنا بھی شرط نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بندہ رجوع نہ کرے تو دوسری طلاق ہوتی نہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس نکاح کی گرہ تھی وہ اس نے طلاق دے کے کھول دی نکاح باقی نہیں رہا تو اب کس کو طلاق دے رہا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے طلاق دینے کے باوجود عورت مرد کے نکاح میں ہی رہتی ہے دونوں محرم ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یعنی پردہ نہیں ہوتا ان کا آپس میں اور نکاح ہے تو تبھی وہ اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جس کے ساتھ بندے کا نکاح نہ ہو کہہ دے اس کو کہ میں نے تیرے ساتھ رجوع کیا تو کیا وہ اس کی بیوی بن جائے گی یہ نکاح کا اثر باقی یا طلاق کے باوجود تو کبھی اس کو اجازت ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے وقت کے دوران اسی طرح احمد کے اندر اور سنن نبی داود کے اندر ایک حدیث ہے کہ رکانہ بن عبد یزید جو کہ مطلب کے بھائی ہیں انہوں نے اپنی بیوی بی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی, دی, دی پھر اس پر غمزدہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے پوچھا ت نے کیسے طلاق دی کل رکھ تا خلا میں نے تینوں تلاقے دے دی ہیں پوچھا فی مجلس ناحدین ایک ہی مجلس میں تین تلاقیں دی ہیں کہنے لگا کہ ہاں فی مجلس ناحدین ایک ہی مجلس میں دی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان نماز واحدہ انشے کا یہ ایک ہی ہے اگر تو چاہتا ہے تو رجوع کر راجا ہا تو اس نے رجوع کیا ایسے ہی صحیح مسلم کے طرح آتی ہے بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسرود میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورِ خلافت میں ابتدائی دو سالوں تک طلاق کا قانون تھا کہ طلاف واحدا ایک مجلس کی تین کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اناسا ان فدشتہ جلوفی امر کان اطلاحی عناتن لوگوں کو جس کام میں مہلت دی گئی تھی لوگ اس میں جلدی کرنے لگ گئے فلو ام گئی نہ تو اگر ہم سزا کے طور پر ان پر نافذ ہی کر دیں ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینے لگ گئے ہیں تو سزا کے طور پر ہم یہ کہہ دیں کہ جس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دی وہ ہم تینوں شمار کریں گے تو امغذا تو انہوں نے یہ کام کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا یہ فیصلہ شرکی فیصلہ نہیں تھا بلکہ تحزیقی تھا بطور سزا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا سیاسی فیصلہ تھا اور اس بات کو فقہ ناخ نے بھی تسلیم کیا ہے حاشیت التحادی در مختار اسی طرح جامع الرموز اور مجمع الحر شرا گلطقل الابحر اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ جو تین طلاقوں کو تین ہی شمار کرنے کا فیصلہ لگایا تھا یہ بین الناس تحدید لوگوں میں یہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دینے کی عادت زیادہ ہو گئی تھی تو بطور سزا انہوں نے یہ کام کیا تو شریعت تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور ان کے احکامات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کوئی چیز شریعت میں شامل نہیں ہو سکتی داخل نہیں ہو سکتی تو اس وقت تک ایک مجرس کی تین طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا ایک مجرس کی تین طلاق کو ایک شمار کیا جاتا رہا سید جامع فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خرافت کے ابتدائی دو سالوں میں بھی یہی کام رہا کہ ایک مجرس کی تین طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا رہا بعد میں انہوں نے بطور سزا ان تینوں کو ناصر کر دیا تو اسے بات واضح ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی زیادہ نہیں حِدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا حدود يَعْلَمُونَ یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ انہیں بیان کرتا ہے یہ حدود متعین اور مقرر کی ہیں اب طلاق کو اللہ سبحانہ چھانا ہوا اللہ نے بڑا کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن پھر بھی نہ جانے لوگوں کو کیا ہے کہ خام خاں اپنی طرف سے اس میں بھی وہ جمع تفریح کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاننے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان حدود کی پاسداری کرنا یہ اہل ایمان پر فرض اور لادن ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے عمایہ <تصفح>